بسم اللہ رحمان ورحمۃ الرحمۃ اللہ محمد والم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حاصل سکن موجود تمام خواہاں مگر اور باقی تمام خواہاں سامعین صاحب سنگل پھر سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے داز کتاب شکل الاب الحج اس کتاب کا پیج نمبر ایک سو اکتالیس ہے اور پیراگراف نمبر دو ہے درس نمبر اٹھارہ جو ہے اس کتاب میں سہان جی فقل باب الحج میں سے درخ نمبر اٹھارہ آج آپ کے ممالک قانون تک پہنچانے کی شروعات کروں ہاں تو کل ہمارا جو ہے بعض حج حج کے تین قسمیں جو تھی حج افراد حج قیران حج تمتو تو حج قیران کے بارے میں بتا رہا تھا حج قیران میں حج اور عمرے کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مرضی آپ عمرے کو پہلے کریں حج کو بعد میں کریں لیکن احرام بیچ میں نہیں اتاریں گے عمرہ ختم ہونے پہ یا حج کو پہلے کریں اور پھر حج کے عمل ختم ہونے پہ احرام نہیں اتاریں گے بلکہ عمرے کو بھی کمپلیٹ کر کے پھر احرام اتاریں گے یہ حکم آپ کو کل بتایا تھا اب یہاں کی نئی عبارت یہ ویساحیب القارین وہ حج قرآن وَا کرنے والے کے لیے مصطعف ہے چونکہ اس کے لیے قربانی قربانی کرنا مشتاف ہے واجب نہیں ہے یہ جی حج تمتوں والوں کے لیے واجب ہے مصطعفی قارین کے عجران کرنے والے الحد یا ایک ہی ساتھ لے کے جائیں جانور قربانی کے جانور کو مینال میقات میقات سے جہاں سے حیران بنتا یہ بتائیے پرانے زمانے میں یہ سسٹم تھا آج کل جو ہے جانور وہیں مینا میں مل جاتی ہیں وہیں بے بناوا بھی آپ کو سال لے جانے کی ہرگی ضرورت نہیں پڑتی ہے ممکن ہے عرب کے لوگ شاید اس طرح لے جاتے ہوں بارش آنے والوں کے لیے آپ اس طرح لے جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایسا ہوتا تھا میقات سے جانور خود سال لے کے جاتے تھے یہاں فرماتے مستعفران کرنے والے کے لیے یسوخ الحاط یا کہ وہ جانور کو قربانی جانور کو ساتھ لے کے جائیں بنا المعقات میقات سے بال اشعار اشعار کر کے یعنی یہ جانور قربانی کے جانور ہونے کا کچھ خاص نشانے ہوتے تھے اس میں اونٹ کے لیے الگ نشانی ہے گائے بیر بکرنے کے لیے الگ نشانی ہے اون کے لیے نشانی ہے اس کے کوہان کا جو ہے ایک سائڈ سے تھوڑا زخمی کر کے خون نکال کے وہ جانور کے چہرے کو تھوڑا خون مالتے تھے تاکہ یہ خون پکا رنگ بندی تھے نا آج کل کوئی اور رنگ تھا اس زمانے میں رنگ کی کمی تھی تو پکا رنگ کی طور پر یہ خون لگاتے تھے اور اس کے علاوہ اس کے گلے میں ایک پرانا پھٹا پرانا جو ہے جوتے کا ایک حصہ اس کے گلے میں لٹکاتے تھے تو اس کو اشعار بولتے ہیں جی یعنی یہ اونٹ کے ساتھ ہوتے تھے باقی گائے بیر بکریوں کے لیے شاول اس کو اس کو خون نہیں نکالتے ہیں دین اس کے گلے میں صرف ایک نال جو ہے جوتا وغیرہ پھٹا ہوا ہے اس کے ایک حصہ گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ جو ہے لوگوں کو پہچان لیں یہ قربانی کے جانور ہیں اور قربانی جانور کے ساتھ لوگ جو ہے خاص احترام سے دیکھتے تھے تو یہ جہاں سے چریں گاس کھائیں لوگ اس کو منع نہیں کرتے تھے اس لیے جانور کو تھوڑی سی سہولت ہوتی تھی توماتے ہیں اشعار کر میکعط سے جانور ساتھ لے کے جائیں بال اشار اور میکعت سے اشعار کریں اشار کے واوہ وہ یہ ہے ان کے ساتھ خاص یشوق صنامہ یہ کہ تھوڑا سا چیریں اس کے کوہان کو اُن کے بنا جانبل من دائیں جانب سے پھر اسے جو خون نکلے گا وہ خون یلت دکھا مارے گا صفحت اس کے چہرے کو خون میں سے کچھ اس کے چہرے کو مالے گا یہ کام کرنے اونٹ کے نے اس کی اشار کے اشار کا مطلب یہ اس کی نشانی لگانے وہ یو قلدہ اور اس کے گلے میں لٹکا دیں گے بے ایک جوتی ایک جوتے کا ایک حصہ نال کے ہوا وہ الکھا یعنی اس کی, کی لٹکا دیں رقابت ہے اس کی گردن میں نالن والدین جوتے کا ایک حصہ ہاں جی جوتے کا ایک حصہ کائیں چھکوا ہاں جی ہاں دیکھا کائیں اس کے گلے میں کوئی رسی کے ساتھ لٹکا بان کے لٹکا دیتے تھے تو تاکہ اس کی نشانی اس کے کوہن پر سے زخمی کر کے خون نکال کے چہرے پر بھی مالیں گلے میں بھی ایک جوتا لٹکا دیں یہ یہ دونوں کس جانور کے لیے اشار کے طور پر ان کا انحاظ یہ اگر ہو آپ کا قربانی کے جانور بذا نہ اونٹ ہو تو اس کے اشعار کا طریقہ یہ ہے قربانی جانور ہونے کا لیکن والے غیر ہیں ان کے علاوہ دوسرے جانور من بکر جیسے گائے وزاء بیڑ بکری وغیرہ ان کے لیے اطقلید و فقر اتقلید اس کے لیے صرف تقلید کریں گے تالد یعنی صرف اس کے گلے میں جوتے کا ایک حیثہ لٹکائیں گے اس کو کوئی خون نہیں نکالیں گے اور اس کے گلے میں تغلید کریں گے لا اشعار اللہ ان دونوں کے لیے اشعار نہیں کیونکہ اشعار جو ہے یہاں پر محسوس میں ہے کہ اس <تصمت> اون کے کوہان سے خون نکال کر گلے اس کے چہرے پہ مالنے کو اشعار بولتے ہیں تو یہاں تو بیر بکرے میں کوئی کوہان بھی تو نہیں ہے لہذا وہاں کوئی خون اس کے کسی بھی جسم کے زکار مان وغیرہ فائر اس کو زخمی کر کے کوئی خون نکال کے چہرے کو مارنا ایسا کوئی حکم نہیں ہے یہ صرف اون کے ساتھ خاص ہے ان کے گلے میں صرف جوتا وغیرہ لڑکا گا گلا اشارہ لمع یعنی گائے اور بیر بکرے ان کے لیے کوئی اشعار نہیں ہے اس کے کوئی خون نہیں نکالا اب آگے وباد ضف اور اس جانور کو مینہ میں ضبح کرنے کے بعد اب میں کب ظاہر کریں گے وہ وقت قربانی کی جانور کو مینہ میں ضبح کرنے کے بعد وقت الوضحیے تھے وہی اضحی کا یعنی دس تاریخ کو ہے دس تاریخ کو آپ نے وہ جانور جو قربانی جانور ہے وہ ذبح کر لیں دس تاریخ کو نکلے تو گیارہ بارہوں کو بھی کر لیں علا مکد <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> پھر اس کے بعد قربانی ذبح کا نیبت کریں گے پھر وہ پلٹ آئیں گے مکہ مکہ کی طرح وہ یاطوب ہے پھر طواف کریں گے طوافِ نسا کیونکہ اس نے طوافِ حج کیا ہوا ہے طوافِ عمرہ بھی کیا ہوا ہے یہ دو اور صحیح بھی کیا ہوا ہے اس کے عمرۂ اور حج کے عمل کلیئر ہو گیا تھا اور اس پر ایک واجب حکم ابھی باقی تھا طواف وہ طوافِ نسا یعنی قربانی ذوق کا نیبا احرام سے نکلنے کے بعد آپ وہ دوبارہ جو مکہ میں آ جائیں اور توف نسا بھجا لائیں و یوس الرکت اور دو کا نماز پڑھیں پھر مقام ابراہیم ان تیسر اگر میسر ہو اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم پر پڑھے اور پھر مسجد یا مسجد حرام میں جہاں پڑھیں اور حیث تیسر یاؤش حرام کے حدود میں جہاں بھی آپ کے لیے میسر ہو مطاف میں مقاؤ مسجد میں مقاؤ جامع مقاؤ اور وہاں پر دور کر نفل جو کہ آپ کے عمرے کا حصہ آپ کے توقع کا حصہ ہے توفِ نسا کا بھی حصہ ہے ہر توق ح میں دورہ کر نفل تو آپ نے یہ دو تصاد چکر بھی کاٹا تعفی نیت سے اور آپ نے جو ہے دوڑ کر نفل میں پڑھ لیا تو پھر کیا ہوا آپ کا ختم متحجت ہو اب مکمل ہو گیا کمپیٹن ہو گیا اس بندہ کا حج جو کہ المخرون طبی عمرہ جو عمرے کے ساتھ کیا تھا جس نے حج عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کیا تھا وہ اس کا مکمل ہو گیا یعنی اس کے حج کے جو ہے حرکان مجھے پورا کیا عمرے کے جو چار اٹکن ہیں وہ بھی پورا کیا قربانی بھی کر لیا احرم بدل دیا اس کے بعد آ کے اس نے نماز ساری اور توحفہ نشا کیا اس کے دورہ کرنا فل پڑھ لیا تو اب اس کے حش کے امکن پورا ہو اب اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے بی بی بھی حلال ہو گیا باقی ساری چیزیں بھی میں بی بیوی بی بی بی بی بی بی حلال باقی چودہ چیزیں سب کے سب حلال ہو گیا اب اس کے اوپر حج کے عوامل میں سے کچھ نہیں ہے اگر اس نے رمب جمعرات جو کرنے گیارہ بارہ تاریخ کو وہ مینا میں بیٹھ کے جو ہے کنکریاں مارتے رہنا ہے تینوں شیطان کو سات سات دفعہ مارنا ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے اس کا طریقہ آنجے اور او مینا میں گیارہ بارہ کو گیارہ کو بارہ کو بھی مار کر باقی تیرہ اکیس کنکریاں مینہ میں پھینک کر بھی آ سکتے ہیں یا آپ تیرہ کی رات کو بھی بارہ تیرہ کے درمیان رات کو مینہ میں بیٹھیں تیرہ کی صبح جو ہے آپ سورج ایک نظا یا زیادہ بلند ہونے پر اور شیطان اور مینا میں آ جائیں اور تینوں شیطانوں کو سب سے پہلے چھوٹے کو پھر درمیانے کو پھر بڑے کو مار کر آپ کا جمعرات بھی وہ بھی مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے لیکن تیرہ تاریخ کو نہ بیٹھیں بارہ اور گیارہ کو مار کر آپ خود کو فارغ کر کے مینا آ جائیں تو بھی آپ کا صحیح ہے دونوں صحیح کیونکہ تیرہ تاریخ کو وہاں بیٹھ شیطان کنگنے مانا یہ بہتر ہے افضل ہے واجب نہیں لیکن گیارہ بارہ واجب ہے اب اس کے بعد حج تمتو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ مت تمتو بارہ حج تمتو پہلے اس کے حج تمتو تمتو کا معنی ہی نفع اٹھانا فائدہ اٹھانا تو یہاں اسی کو عمرہ پہل نکال لیتے ہیں عمرہ کے حرام باندھا آپ نے تو چودہ چیزیں حرام ہو چکے تھے ٹھیک ہے نا اب آپ نے عمرہ کلیئر کر لیا تو عمرہ اور احرام اتار دیں تو وہ چودہ چیزیں پھر آپن حلال ہو جاتی ہے ہاں جی اور پھر آٹھ جلحاجہ تک آپن حلال ہو جاتی ہے تو چونکہ آپ بیچ میں اس حرام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس لیے اس حج کو حج تمتو کہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں پھر آٹھ حجہ کو آپ نے دوبارہ احرام باندھ کے پھر آپ نے حج کی عملیات پورا کرنا تو اب میں تمتوبار حج تمتو, تمتو نیت اس کی نیت یہ رکھیں اللّہ اللہ ان ورید المرا میں عمرے کے نیت کرتا ہوں شم الحد ہے پھر حش کا ہاں جی یہ اس نے جو ہے گھر سے نکلتے بعد اس کی یہ نیت ہوتی ہے حرما پھر وہ احرام باندھیں ہاں جی میرا المیک میکات سے میرا میکات جب احرام باندھیں کس کا احرام باندھے لالعمرت عمرے کا احرام باندھیں تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے گھر سے نکلتے بعد اس کا جو اجمالی قصرت ارادہ ہے وہ یہ کہ اللہ میں پہل عمرہ کرتا ہوں صبح میں عربی دور میں یہ فاصلے کے لیے ہے بیچ میں وقفہ اور فاصلے کے لیے تاخیر کے لیے میں عمرہ کرتا ہوں پھر حج کرتا ہوں اسے یہ معلوم ہو کہ پہل عمرہ کریں گے تو آپ میکعاد سے جو عمرے کی نیت کریں گے اس کے طلبیہ پڑھیں گے اور عمرہ پورا کریں گے تقسییر ہو گیا عمرہ آپ کا کھلے ہو گیا پھر اور دل کو آپ پھر صرف حش کی نیت کریں گے پھر وہاں عمرے کی نیت نہیں کریں گے تو یہ جو نیت ہے آپ نے یہ آپ کا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کے اجمالی ایک نیت ہے کہ میں نے حج کرنا ہے پھر میں نے عمرہ کرنا ہے لیکن احرام باندھتے وقت جو نیت کرنا ہے وہ یہ نیت کرنا ہے چونکہ سر فرماتے ہیں فائیو حلم پھر احرام بن من مینار میعق مقات سے کس چیز کے لئے لیے عمرہ عمرت عمرے کے لیے احرام باندھ دے گی یہاں حج کے لیے احرام نہیں باندھے کیونکہ حج ابھی اس نے نہیں کرنا ابھی اس نے صرف عمرہ کرنا ہے اور احرام اتارنا ہے اور حج کے اس نے دوبارہ احرام باندھیں اور دلحد جا کر اسے شاخ فرما دیں پر وہ احرام باندھے کہ مینا میکاد سے عمرے کی نیت کر کے احرام بندے وہ یہ بلحد اور اس حجمتوں والے پر ایک جانور کا کرنا نیا قربانی واجب ہے لہٰذا یہ بھی حیثو کلحد یا یہ جانور کو سال لے کے چلے گا مینان میقات مقات سے مینا آپ کو ہے یہ جو میقات سے جانور لے کے جانے کا سلسلہ پرانے زمانے میں تھا ابھی ممکن ہے وہی مکے وہی مدینہ عرب والے جو سعودیہ میں موجود ہیں ان کے لیے یہ صورتیں ہو ابھی ہم لوگ جو باہر سے جاتے ہیں انہیں میقات سے کوئی جانور سال لے جانے نہیں پڑتا ہے وہاں مینا میں آپ کے لیے جتنی جانور اپنی سبق ہے آپ کو مل جاتا ہے ہاں جی ابھی ہمیں سال لے جانے نہیں پڑتا ہے تو جی پرانے زمانے کے حساب سے شاست اپنے دور کے حساب سے فرما رہے ہیں تو اس پر ایک قربانی واجف ہے فیاسو کا وہ لے کے چلیں گے ہر جانور کو مقاد مقاد سے اور وہ یوش عرا اور اگر وہ جانور جو ہے خون ہو تو اس کے اشعار کریں گے اشعار کے معنی آپ نے ابھی پڑھ لیا تو اس کے جو ہے کوہان کو زخمی کریں گے پھر خون چہرے کو مالے گا و یو ہو پھر اس کا تعلق کریں گلے میں جو گلے میں جوتے کا ایک ٹکڑا ایک حصہ اس کے گلے میں لٹکا دے گا پھر اس کا پھر جانور کو سار لے کے چلیں گے وہ یہ تھوڑا مکہ تھا پھر وہ مکہ میں داخل ہوگا اور پھر وہ یا طوفہ کریں گے وہ یہ سہی کریں گے عمرہ تھی اور عمرے کا تو انہیں پہلے عمرے کے نہیں آتی ہے وہ یہ پھر وہ اپنے سر کو یا گنجا کریں گے اور یہ قصثہ یا تاثیر کریں گے چھوٹا کریں گے خواتین نے صرف چھوٹا ہی کرنا ہے ان کے لیے حلق نہیں ہے گنجا کرنے کا حکم نہیں ہے انہیں صرف تاثیر تھوڑا سا ایک دو انچ بال کاٹیں گے چیز کے لیے کاٹیں گے تخصیر تحلیل نکل آنے کے لیے مین عمرات ہے اس کے عمرے سے انہیں سے نکل چون عمرے کے چار رکن ہیں طواف صحیح سب سے پہلے احرام ہے پھر طواف پھر صحیح ہے پھر تاخیر یا حلق ہے عمرے میں چار رکن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عمرے سے نکل آنے کے لیے یا گنجا کریں گے یا بال تھوڑا چھوٹا اب خواتین نے صرف چھوٹا ہی کرنا ہے ایک دو انچ کاٹیں گے کافی آدھا انچ بھی کاٹا تو بھی صحیح عمرے سے ہل ہو جاتی ہے وایو حریم ثانیہ اس کے بعد جو ہے یہ شاخ دوبارہ احرام بند یوم ترویہ آٹھ جلحجہ کو یوم ترویہ آٹھ جہادہ کو یوم ترویہ بطین ابراہیم کو خواب دیکھنے کا دن رویت سے ہے تعلیم آٹھ جلح جو عبران عط اسماعیل کی ان کو قربانی کرنے کا خواب دیکھا پھر نو تاریخ کو دوبارہ دیکھا جس کو یوم ارحب بتین حقیقت کو پہچاننے کا دن میدان عرفات میں جانے کی وجہ سے بھی اس قربانی کے حقات کو جانے کی بھی. پھر تاریخ کو قربانی کیا ہے جس کے یومنا حل ہوتے ہیں قربانی کے فرماتے ہیں احرام باندھ کے دوسری مرتبہ یوم طرف آ تاریخ کو من مکہ تھا مکس پھر تو مکہ میں جس مسح خانے میں ہے اس کے حرش کے لیے اپنے مصحفانی سے باندھ کے جائے گا اس کو دوبارہ میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میکع صاحب احرام باندھ کے آپ نے ہم لکھ کر دیا اب آپ مکے میں رہیں گے آٹھ ذیل حجہ تو اور آٹھ حجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھ کے پھر مینا چلے جائیں گے تو یہ مکہ سے ہی احرام باندھے گا اللہ بن المواقد تلخار جتنّہ کے اس میکاد میں جائیں گے جو مکے سے باہر ہے خوب اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے ویم شعلّام مینہ پھر آپ مکے سے احرام باندھ کے مینہ جائیں گے ویفی ضفیر مینہ میں جو ہے آٹھ ذی الحجہ کو آپ مینہ پہنچے گا اور آٹھ اور نو کی رات جو ہے آٹھ کی زور رات سے مارف ایشا اور صبح تک وہاں بیٹھیں گے اور یو فی الحال عرفات پھر صبح کی نماز پڑھ کر نو, نو تاریخ کو عرفات کی طرف خوش کرے گا یو حرکت کریں گے کوشش کریں گے عرفات کی طرف اور عرفات میں جو ہے آپ نو تاریخ کو زور رات سے کی نماز وہاں پڑھیں گے جمع کر کے پھر ععارف تک دعا کرتے رہیں گے اس لیے فرماتے ویا فال انجام دے گا ما وہ تمام کام جو منفرد حج افراد کرنے والے نے کیا والقالین حج کران کرنے والے نے کیا یعنی عرفات میں رہنا پھر مزدلفہ میں آنا پھر مینا میں آنا قربانی کرنے وہ سب ایک جیسے ہیں وہ یس وہاں پھر یہ بندہ بھی ذبح کریں گے حج جواب نے جانور جو کو قربانی کو بے منا مینا میں ان گانہ لگا کر اس نے جانور ساتھ لے کے آیا آج کل جو ہے آپ وہیں پر بھی بینگ ہیں وہاں جا کے جانور ذبح کر سکتے ہیں پیسہ بھرا کر یا پہلے آپ نے پیسہ بھرایا ہے ہر ہم کے اندر مد مکے میں بینک والوں کو تو وہ آپ کو فون کرے گا ان کے فون آئے بغیر میسج آئے بغیر آپ نے حرام نہیں اتارنا ہے تو میں اگر آپ کے پاس حج ہے تو اس کا ذبح کریں گے مینا میں دس تاریخ کو کولم یدید اور اگر قربانی کی جانور نہیں ملے حسم الثلاثت آ جامن تو وہ روزہ رکھیں گے تین دن فی الحال کے دنوں میں اور یہ واضح فیص کر لیں وہ سب اور سات دن اظہار جب وہ واپس ہیں پلٹیں گے یعنی جب گھر تو سات دن تو یہ کل دن روزہ ہے فیح لکھا پھر یہ لکھا پھر وہ سر کو منڈائیں گے اور یہ یا خر تو بعد چھوٹا کریں بعد ازاں پھر جانور دعا کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے حیاودہ پھر وہ پلٹ کے گے گی لا مکہ مکہ میں آئیں گے ہاں جی حیات وا یا طوفہ توافِ زیات پھر وہ توافِ زیارت کریں گے جو کہ حج کا رکن ہے ہاں جی واہ رکن و نازیمُن یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا فلاحج حج مکمل نئی تو اللہ بھی اس طوافِ زیارت کے وغیرہ لہٰذا قربانی کرنے کے بعد محرم میں آ کے طوافِ زیارت کریں گے بھیا صاحب حصہ ہی بھی کریں گے صاحب ہوگی یہ دونوں ہونے کے بعد آپ کے حاشقات جو حصہ بھی ہو گیا طوف بھی ہو گیا بھیا وہ دوبارہ ہے دوبارہ پلٹکیں گے لل مسجد مسجد دینی مسجد میں بھیا طوفہ یہ مراد یا مسجد سے مراد جو ہے اب حرم کے اندر آئیں پھر دوبارہ طاف کریں گے توافِ الصاف وہ اسی دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں دس تاریخ کو گیارہ کو بھی بارہوں کو بھی کر سکتے توف نسا کریں گے وہی شاء اللہ رکھا دن دو نماز پڑھیں گے توف نسا کیسے گا ولا حاجت علیہ الابل میں صحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اییاب تو پھر یہ دوبارہ پلٹ جائیں گے مینا کو چونکہ دس تاریخ کو آئے تھے لدما میں سار المناسک پورا کرنے کے لیے دوسرے تمام حج کی عبادت پھر ایام تشریف ایام تشریح گیارہ بارہ تیرہ کو مینا جمعرات وہ کیا ایام تشریق عملات وہ جمعرات تھے شیطان کو کنگر عمرنے کا عمل وہ مینہ میں بیٹھ کے شیطان کو کو بھی کو بھی ان جی تین تین شیطان پہ مریں گے اور تیرہ تاریخ کو ماننا چاہ جوان بیٹھ کے ماریں ورنہ ضرورت نہیں تو آج کے اندر صحیح تو